بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الرحیم الحمدللہ وحدہ والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نزلنا الذکر و انہا له لحافظون اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم و علیٰ علیہ ابراہیم انََََََََََ حمیدم مجید اللّہ على اعلیٰ محمد عل محمد کم بارک على, آل كما على ابراہیم وعلیٰ علیہ ابراہیم اِن کا حمید مجید جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے آج کے نشست میں ہمیں جو مسئلہ پڑھنا ہے اس کا نام ہے پرویزیت کا تعارف اور اس کا علمی محاسبہ میں انشاءاللہ اللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی خدمت میں ان کے موٹے موٹے مسائل اور عقائد بیان کروں ان کے مسائل اور عقائد کو بیان کرنے کے سے پہلے پہلے ہم ان کا تھوڑا سا تعارف بھی کروائیں فرقہ پرویزیت چونکہ اس کا بانی جو ہے غلام احمد پرویز یہ خود فرقے کو تسلیم نہیں کرتا غلام احمد پرویز اس کا نام غلام احمد تھا والد کا نام تھا چودھری فضل دین ہندوستان کے ایک مشہور شہر بٹالہ اس کے ضلع گرداسپور میں اس کی پیدائش ہوئی ہے نو جنوری انیس سو تین عیسوی میں اس کے جو دادا تھے حکیم ملی رحیم بخش وہ ایک صوفی تھے اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے تعلق رکھتے تھے ابتدائی تعلیم اس نے اپنے ہی گھر میں اپنے والد اور اپنے دادا سے حاصل کی اس کے بعد اس نے ایک انگریزی اسکول اے آف انگلینڈ کے نام سے اسی اسکول میں سے اس نے میٹرک پاس کیا اس کے بعد اس نے پنجاب میں سے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بی اے کی ڈگری اس نے حاصل کی اور انیس سو ستائیس عیسوی میں اس نے ہندوستان کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ملازمت اس نے اختیار کی آخر چلتے چلتے اس نے ترقی کی اور ہوم ڈپارٹمنٹ میں اس نے سیکشن آفیسر کے تحت اس کو عہدہ ملا چونکہ اس نے دنیا کے حوالے سے ترقی بھی کی اس کی خواہش تھی کہ دین کے حوالے سے بھی تھوڑی میں سمجھ بوجھ حاصل کروں تو اس نے بغیر استاد کے اپنے طور پہ کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا سائنس اور ٹیکنالوجی تاریخ کا مطالعہ سر سید احمد خان کے کتب کا مطالعہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ میں قرآن اور حدیث کا بھی علم حاصل کروں چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا تھا تو دین کے علم دین کے علم حاصل کرنے کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے جیسے انہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سکول میں داخلہ لیا اور استاذوں سے تعلیم حاصل کی اسی طرح اگر اس کو دین کا جذبہ تھا تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کسی مدرسہ میں داخلہ لے لیتے اور کسی استاد سے قرآن و حدیث سیکھ لیتے لیکن اس نے اپنی حماقت کے طور پہ خود بخود کتابوں کا مطالعہ شروع کیا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن و حدیث کی خدمت کے بجائے یہ گمراہی کا شکار ہو گیا ایک تو اس نے حکم حماقت یہ کی کہ بغیر استاذ کے اس نے کہ کتب کا مطالعہ شروع کیا قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کیا دوسری بات یہ کہ اس نے اپنے اوپر اور بڑا ظلم کیا کہ اس نے اپنی رفاقت حاصل کی اور جس شخصیت کا انتخاب کیا اس شخصیت کا نام ہے حافظ اسلم جراجپوری وہ خود بذات منکرین حدیث میں سے شمار کیے جاتے ہیں یہ خود کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا تھا تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے کرتے میرے ذہن کے اندر ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے تھے حتیٰ کہ بغاوت کے جھکڑ چلنے شروع ہو گئے بعد میں پھر مجھے حافظ اسلم جراد پوری کی رفاقت نے سہارا دیا افسوس در افسوس اس نے ایک تو بغیر استاد کے کتب کا مطالعہ شروع کیا پھر اسلم جراد پری کی شخصیت جیسا اس کا رفیق بنا ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ چند لوگ بیوقوف بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے اس طرح سائے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بیوقوف نے کیا کیا کہ یہ درخت سامنے ہے چلو اس کا سایہ تو حاصل کر رہے ہیں ایک اور بھی شوق پورا کروں کہ درخت کے اوپر کیوں نہ چڑھ جاؤں وہ درخت کے اوپر چڑھا اب اسے اترنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا چڑھ تو گیا ہے اب اترے کیسے اب نیچے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پریشان ہے تو ہمارا دوست اوپر یہ چڑھ گیا ہے اس نے بےقوفی تو کی ہے اب اس کو اتارے کیسے یہ نیچے والے ساتھی وہ بھی اوپر نہیں جا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ یہ اوپر جا کے پھنس گیا ہے ہم بھی جائے ہم بھی پھنس جائے پھر ہمیں کون اتارے گا آخر انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی شخص کو بلائیں پھر انہوں نے جولاے کا انتخاب کیا چلو جولاہے کو بلا کے لاتے ہیں وہ اس اس کو اتارے جولاہے کو لایا گیا تو اس نے آ کے کہا کہ چلو میں اس کی تدبیر سوچتا ہوں کیسے اس کو اتارنا ہے اوپر دیکھ دیکھ کے کہنے لگا ہاں میرے ذہن میں اس کی تدبیر آ گئی ہے آپ کے پاس ایک رسی مل جائے گی جو مضبوط ہو ٹوٹے نہ انہوں نے کہا رسیاں تو بہت زیادہ ہیں انہوں نے رسیاں لائی ایک بہت بڑا رسا بنایا بہت بڑی رسی بنائی رسی بنا کے اب ایک لگا کہ جس طرح میں کہوں اس طرح یہ کہنا کرنا ہے اس نے کہا کہ اب اس رسی کو اوپر پھینکو رسی کو اوپر پھینکنے کے بعد اس کو کہو کہ اپنی کمر میں باندھے کمر کمر میں باندھنے کے بعد اب یہ ہو کہ آپ میں سے جو طاقتور ہوں مضبوط ہوں ان میں سے تین چار افراد کا انتخاب کرو تین چار افراد مضبوط جو تھے ان کا انتخاب کیا گیا اب یہ نیچے کھڑے ہیں رسی کو ہاتھ لگا کے وہ جلا ہے کھڑا ہے کہتا ہے کہ میں جب تک نہ کہوں اس وقت تک رسی کو کھینچنا نہیں ہے اب اس نے اپنی رسی کمر میں باندھ لی جلائ کہنے لگا اب تیار ہو جاؤ وہ سارے بالکل تیار ہو گئے اب اس کو کھینچو تین چار مضبوط طاقتور تھے انہوں نے کھینچنا شروع کیا اس نے زمین پہ آ کے گرا اتنی تیزی سے گرا کہ اس کی جان ہی نکل گئی سارے افسوس ہائے کیا ہوا اب جلا کو کہنے لگے کہ بےوقوف یہ تو نے کیسی تدبیر ہمیں بتائی ہے ہمارا بندہ مر گیا ہے جو لاہا نے لگا میری اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے اس کو مرنا تھا اس لیے یہ مر گیا ہے ہم نے تو اس طرح کے بہت اور بھی طریقے اختیار کیے ہیں ہمارے ہمارا یہ تو جو سلسلہ چل رہا ہے یہ میرا نہیں ہے ہم آبادی طور پہ یہ کام کرتے رہے ہیں کوئیں سے کتنے ہی لوگ ہم نے نکالے ہیں اب یہ مر گیا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے اب اس میں میرا کیا قصور ہے اب وہ خود بے وقوع سے انتخابی ایک بیوقوف کا کیا تو وہ مر گئے اب اس نے بھی خود بے وقوفی کی کہ میں اپنی طرف سے قطب کا مطالعہ کرنا شروع کروں اور دین کی خدمت کروں لیکن بعد میں پھر جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ شخص بھی خود بے وقوف بہرحال چلتے رہے اس کے بعد اس نے علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ جو شاعر مشرق کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ان کے بھی شہدائی شمار کیے جاتے تھے غلام احمد پرویز نے کیا کیا جب حضرت علامہ اقبال محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انیس سو اٹھتیس عیسوی میں جب اس کی وفات ہوئی علامہ اقبال کی وفات کے بعد اس کے ایک جو مرید تھے نذیر نیازی کے نام سے ان کو اس کو یاد کیا جاتا ہے اس نے ایک رسالہ جاری کیا کہ ڈاکٹر محمد اقبال کی تعلیمات کو عام کیا جائے اس نے رسالہ جاری کیا میں طلوع اسلام کے طلوع اسلام سے اس نے رسالہ جاری کیا اب اس پرویز نے کہا میں تو قرآن و حدیث میں تو گھس گیا ہوں میں نے تو ایک اور طریقہ ایجاد کیا ہے خود انہوں نے کہا ہے کہ تیرہ صدیاں قرآن کریم کی تعلیم دنیا کے اندر نہیں تھی تیرہ سال قرآن کریم کی تعلیم نہیں تھی اب میں نے قرآن کو ایک نئے انداز سے سمجھا ہے اور میں نے قرآن کریم پر ایک نئی طرح ڈالی ہے اب اس نے کہا کہ پوری امت جو تیرہ سو سال سے گمراہ چلی آ رہی ہے اب اس کو ہدایت پہ کیسے لائیں اس کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے اس نے کہا کہ اس کے لیے کوئی ایسا میں ہیلا اختیار کروں طلوئے اسلام کے نام سے رسالہ تو جاری ہو گیا اب اس نے طلوع اسلام میں گھسنے کی کوشش کی گوش... کوشش کی طلوع اسلام میں ممبر بنے آخر ممبر بنتے بنتے طلوع اسلام کی سرپرستی اس نے سنبھال لی ابتدا میں تو طلوع اسلام کے اندر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا تھا آہستہ آہستہ جب غلام احمد پرویز نے استروِ اسلام کی سرپرستی سنبھالی تو اس نے اپنے اپنے عقائد اور مسائل کو بھی اس نے لانا شروع کیا آخر اس کو اس سے بھی آرام نہیں آیا چلو رسالے سے تو میرا کام ہو رہا ہے لیکن اس سے بھی اتنا فائدہ نہیں میری تعلیم عام نہیں ہو رہی اس نے پھر کیا کیا کہ دروس کی شکل میں اس نے درست دینے شروع کیے کہ قرآن کریم کی تعلیم قرآن کے دروس کے نام سے درس دینے شروع کیے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ہندوستان میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں سیکشن آفیسر تھے جب انیس سو سینتالیس عیسوی میں پاکستان آزاد ہوا پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد غلام احمد پرویز اب دہلی سے کراچی منتقل ہو گئے اور کراچی میں اس نے دروس دینے شروع کیے انیس سو ترپن عیسوی میں شروعات کی انیس سو عیسوی میں اس نے دروس کی شروعات کی درس دیتے دیتے آخر اس نے کہا کہ میں ملازمت بھی کر رہا ہوں درس بھی دے رہا ہوں ملازمت میں کچھ تھوڑا سا حصہ میں مصروف رہتا ہوں لہٰذا اس کو بھی میں اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں محض ایک دینی خدمت کے لیے آخر 1955 ایسی عیسوی میں اس نے ریٹائرمنٹ حاصل کی ریٹائرمنٹ حاصل کرنے کے بعد اب ہمہ تن ٹھیک ہو کر اس نے یعنی اپنے دروس کو باقاعدہ عام کیا اور ہر جمعہ کے دن جمعہ نماز کے بعد یہ درس دیتے رہے آخر پہلا ان کا دروس کا جو سلسلہ ہوا تھا وہ انیس سو عیسوی میں پورا ہوا مکمل ہو گیا اب دوبارہ شروع ہوا یہ کراچی میں رہتے تھے تقریبا انیس سو میں دروس کا سلسلہ شروع کیا 1955 میں اس میں اس نے ریٹائرمنٹ حاصل کی اور 1958 سو عیسوی میں اس نے کراچی کو بھی خیرآباد کیا اپنے نمائندے چھوڑے اب اس نے کہا کہ میں لاہور جا کے اپنا مرکز قائم کرتا ہوں آخر 1958 سو عیسوی میں اس نے لاہور کے گلبرگ بی بنگلہ نمبر پچیس گلبرگ ٹو لاہور کے اندر اس نے اپنی رہائش قائم کی اب ادھر ہی اس نے دروس کا سلسلہ شروع کیا آخر انیس سو چوراسی عیسوی تک یہ درس دیتے رہے اور چار فروری انیس سو پچاس عیسوی میں یہ فوت ہو گئے تقریباً بیاسی سال کی عمر میں اس نے یہ دین کی خدمت کی وہ کون سی دین کی اس نے خدمت کی ان شاء اللہ ان کریم آپ کے سامنے آئے گی کہ اس نے قرآن کریم کو کس انداز سے پیش کیا ہے جو اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک نئی طرح ڈالی ہے آپ اس کو انشاءاللہ ان کریب سن لیں گے کہ کس طرح اس نے نئی طرح ڈالی ہے غلام احمد پرویز اس کی اولاد کوئی نہیں ہے اولاد اس نے نہیں چھوڑی لیکن اپنے مری اور اپنا حلقہ اس نے چھوڑا ہے جو آج تک اس کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے اور ایک ادارہ جو طلوع اسلام کے نام سے اس کے اندر اس کی کتب بھی ہیں ان کے کتب میں سے مشہور چند کتب جیسے قرآنی فیصلے ہے قرآنی قوانین ہے شاہکار رسالت ہے اسی طرح جہان فردہ ہے ابلیس و آدم ہے یہ ان کی کتب ہیں جن کتب کے اندر اس نے اپنے قرآن کو ایک نئے رخ میں بیان کیا ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس نے قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کیا تو کیا کہنے لگے کہ عجیب و قسم کے عجیب و غریب قسم کے سوالات میرے ذہن میں آنے لگے اور بغاوت کے جھکڑ چلنے شروع ہوئے تو حافظ اسلم جراد پوری کی رفاقت نے مجھے سہارا دیا کون سا سہارا دیا اس نے کہا کہ یار قرآن کو چھوڑو حدیث کو چھوڑو قرآن کو لے لو جب آپ حدیث کو پڑھو گے تو آپ کے ذہن میں عجیب و قسم عجیب و غریب قسم کے سوالات آئیں گے جب آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے تو آپ ان سوالات سے بھی فارغ ہو جائیں گے اب آپ کے ذہن میں سوالات نہیں آئیں گے اب اس نے کہا کہ چلو میں حدیث کو نہیں مانتا پہلا پہلا قدم اس نے اٹھایا انکار حدیث کا حجیت حدیث کے عنوان سے انشاءاللہ اللہ آپ کو سبق پڑھایا جائے گا استاد محترم حضرت مولانا شبیر احمد حنفی صاحب آپ کو پڑھائیں گے لیکن آج کے اس نشست کے اندر میں آپ کی خدمت میں غلام احمد پرویز کے حوالے سے بیان کروں گا کہ اس نے قرآن کو لیا قرآن کو لیا لیکن اس نے قرآن کا نام لیا لیکن قرآن کو کس انداز سے پیش کیا حقیقت میں یہ انکار حدیث نہیں تھا انکارے قرآن تھا مسٹر غلام احمد پرویز اس نے پہلا قدم کون سا اٹھایا انکار حدیث کا حدیث کے حوالے سے اس نے کون کون سی باتیں کی ہیں آپ ذرا سن لیں مقام حدیث صفح نمبر زا ابتدائی ہوتے ہیں نا کتاب کے دال زا جیم وغیرہ صفح زا پہ لکھتا ہے کہ حدیث دین نہیں اسی طرح حدیث کے حوالے سے غلام احمد پرویز لکھتا ہے کہ حدیث کی حیثیت تاریخی ہے یہ مقام حدیث صفح نمبر پچاس پہ لکھتا ہے اسی طرح حدیث کے حوالے سے لکھتا ہے کہ یہ حدیث کو ماننا یہ اسلام کا عقیدہ نہیں یہ یہود کا عقیدہ ہے یہود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے تو حدیث کو ماننا یہ یہود کا عقیدہ کیسے ہو گیا اسی طرح اس نے کہا کہ حدیث کو ماننا آج جو دنیا میں اختلاف چل رہے ہیں ان اختلافات کا سبب حدیث ہے جیسے آپ دوستوں نے کئی دن سے یہ پڑھا ہے کہ ایک طقبہ طبقہ اور بھی ہے جس کو غیر مقلدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو حنفی شافعی حمبلی مالکی یہ جو ہیں اختلاف کا سبب یہ ہیں لہٰذا ان کو چھوڑو قرآن اور حدیث کو لے لو غلام احمد پرویز نے ایک اور قدم اٹھایا اور اس نے کہا کہ اختلاف کا سبب حدیث ہے لہذا حدیث کو بھی چھوڑو اور قرآن کو لے لو حدیث کو اس نے کیوں چھوڑا اس لیے کہ حدیث کے اندر جو باتیں تھیں وہ اس کی تائید نہیں کر رہی تھی یہ ایک جدید قسم کے عقائد اور مسائل کو بیان کرنا چاہتا تھا اصل اصلیت آپ جب غلام احمد پرویز کے کی کتب کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ غلام احمد پرویز کا اصل نظریہ اشتراکیت کا ہے اصل نظریہ کمیونزم کا ہے اصل نظریہ دہریت کا ہے نتیجت یہ بات ہے اب جب قرآن اور حدیث کو مانے حدیث کو ماننے سے غلام احمد پرویز کا یہ نظریہ حدیث کو مانے ہوئے چل نہیں رہا تھا اس لیے اس نے حدیث کا انکار کیا کہ میں قرآن کی تشریحات اب اپنے فکر سے کروں گا اس لیے اس نے ایک یہ بھی بات کہہ ڈالی کہ جہنمی جو لوگ ہوں گے جہنم میں جائیں گے وہ اسلاف کی تکلید کرنے والے ہوں گے حدیث کو بھی نہیں مانا اسلاف کی تقلید کو بھی نہیں مانا استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامد فیوز احمد آپ کو یہی درس دے رہے ہیں کہ اصل تمام تر جتنے بھی فطرے دنیا کے اندر ظاہر ہوئے ہیں ان سب کا بنیاد ترک تکلید ہے ان سب کی بنیاد ترک تکلید ہے انہوں نے بھی تقلید کو بھی چھوڑا اور حدیث کو بھی چھوڑا کیا کہا کہ اختلاف کا سبب کیا ہے حدیث ہے اسی طرح اس نے اور بھی ایک بات بیان کی کہ حدیث پر ہمارا ایمان نہیں یہ بات اس نے مقام حدیث صفہ نمبر ایک پہ کی ہے اسی طرح اس نے کہا کہ حدیث کو کیوں نہیں مانتے اس کی وجہ اس نے بیان کی ہے علم کے ذرائع صرف دو ہیں علم کے ذرائع صرف دو ہیں یہ اتنا بے وقوف ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے اصل میں یہ اشتراکیت کا نظرہ ہے نظریہ ہے کہ علم کے ذرائع صرف دو ہیں کون کون سے ایک انسان کے حواس نمبر دو انسان کی عقل یہ علم کے ذرائع صرف دو ہیں اس نے حواس کو چھوڑ کے حواس بختہ ہو کر کہا کہ علم کے ذرائع صرف دو ہیں کون کون سے نمبر ایک عقل نمبر دو قرآن وہ وہی جو قرآن میں بند ہے حدیث یہ علم کا ذریعہ نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ علم کے ذرائع کتنے ہیں بولیں تھوڑا سا علم کے ذرائع کتنے ہیں علم کے ذرائع تین ہیں نمبر ایک حواس نمبر دو عقل نمبر تین وحی اس وحی کے اندر ہم کہتے ہیں جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح پیغمبر کی حدیث بھی وحی ہے اب اس نے حدیث کو جو چھوڑا اس کی عقل بھی گم ہو گئی اس نے کہا کہ حواس بھی علم کا ذریعہ نہیں ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حدیث کے متعلق حجیت حدیث کے عنوان سے انشاءاللہ اللہ استاد محترم مولانا شبیر احمد حنفی صاحب آپ کو پڑھائیں گے لیکن اشارتاً ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے چار امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد بن ادریس شافئی امام احمد بن حنبل امام مالک بن انس رحیم محم اللہ یہ چار امام ہیں ان میں سے ایک امام حضرت امام شافعی بھی ہیں یہ انکار حدیث کا پاک و ہند کے اندر تو فتنہ پاک و ہند کے اندر فتنہ انکار حدیث کا تو سید سر سید احمد خان سے شروع ہوا تھا لیکن اس سے پہلے بھی انکار حدیث کا دنیا کے اندر فتنہ جو شروع ہوا تھا وہ اس سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے دور میں ایک منکرین حدیث میں سے منکر حدیث آیا امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کو کہنے لگا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے وجہ کیا بیان کی کہنے لگا کہ حدیث ضنی چیز ہے اور حدیث کے ذریعے کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو حلال و حرام جائز و ناجائز ہم حلال اور حرام کے مسائل جائز اور ناجائز کے مسائل ایک ذنی چیز کے بنیاد پہ کیسے قائم کریں قرآن تو یقینی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسائل کو بیان کرنے کے لیے قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے کیا بات بیان کی کہ قرآن ذنی ہے حدیث ذنی ہے اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب پیارا جملہ ارشاد فرمایا آپ اس کو اچھی طرح سن لیں اور یاد کریں ان اللہ عزیز یہ ایسا جواب ہے اور عقلی جواب ہے اس کے اس جواب کا جواب انشاءاللہ اللہ کوئی بھی منکر حدیث دنیا کے اندر نہیں دے سکتا حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ ان سے پوچھا استاد محترم فرماتے ہیں کہ آپ جلدی ذرا پریشان ہو جاتے ہیں اگر کوئی سوال کرے تو آپ فوراً اس کے جواب کی تلاش میں شروع ہو جاتے ہیں یار فلان نے سوال کیا ہے اس کا جواب دینا ہے ہمیشہ جلدی جواب دینے میں جلدی نہ کیا کریں اگر کوئی بھی سوال کرے پہلے اس سائل کے علم کو چیک کریں اس کا معیار کتنا ہے تھوڑا سا میٹر لگائیں کہ اس کا معیار کتنا ہے اتنی موٹی موٹی باتیں کر رہا ہے اس کا معیار کتنا ہے حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ پوچھنے لگے میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی انسان کو قتل کرنا اس کی جان کو لے لینا یہ بتاؤ جائز ہے یا ناجائز ہے حرام ہے یا حلال ہے بتائیں کسی انسان کی جان کو لے لینا اسے قتل کر دینا یہ حرام ہے یا حلال ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کسی انسان کی جان کو قتل کر دینا حرام ہے آپ اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرے بطور قصاص کے اس کو قتل کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو کساس کے طور پر اس کو قتل کیا جاتا ہے نا امام شافی رحمتہ اللہ علیہ ان سے پوچھنے لگے کہ وہ شخص جس کو قتل کرنا جس کی جان لینا حرام تھا جس کی جان لینی حرام تھی آپ نے اس کو قتل کر دیا اس کی جان لے لی کس دلیل کے بنیاد پہ وہ کہنے لگا ہم نے گواہوں کو دیکھ کر اس پہ قصاص کا حکم جاری کیا اور اس کی جان لے لے امام رحمت اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ مجھے بتائیں آپ کو گواہوں پہ اعتماد ہے آپ کو گواہوں پہ یقین ہے کہ اس ان گواہوں نے جو گواہی دی ہے واقع تل اس شخص نے قتل کیا ہے آپ کو یقین ہے کہ اس نے جو قتل کیا ہے گواہوں نے گواہی دی ہے یہ گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے آپ کو یقین ہے وہ کہنے لگا ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں گواہوں کو دیکھتے ہیں کہ گواہ عادل ہیں گواہ سچے ہیں اس بنیاد پہ ہم ظاہر کو دیکھ کے یہ فیصلہ جاری کرتے ہیں کہ اس شخص نے قتل کیا ہے اس لیے بطور قصاص کے اس کو قتل کیا جائے ہم ظاہر کو دیکھ کے یہ فیصلہ جاری کرتے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ اے نادان میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو گواہوں کے لیے شرائط شریعت میں بیان کی, کی گئی ہیں وہ زیادہ سخت ہیں یا راوی جو حدیث کو بیان کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ سخت شرط ہیں اور مجھے بتائیں آپ نے بھی پڑھا ہے نا گواؤں کے لیے زیادہ سخت شرطیں بیان کی گئی ہیں یا راویان حدیث کے لیے راویان حدیث, راویان حدیث کے لیے امام شافی فرمانے لگے کہ ہم بھی ان روعات کو دیکھ کر ان کے صدق کو دیکھ کر ان کے عدل کو دیکھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے ان, را... ان راویوں نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس لیے ہم بھی مان لیتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہت سمجھ آ گئی میں نے عرض کیا کہ غلام احمد پرویز نے حدیث کا انکار کیا اس کے بعد ان کے نام لینے والے ہم نوا پورے ملک کے اندر دیکھا کہ ہمارے قائد ہمارے مربی کے بارے میں پوری دنیا کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ غلام احمد پرویز منکر حدیث تھے حدیث کو نہیں مانتے تھے اس لیے غلام احمد پرویز بائیمان تھے اب انہوں نے سہارا لیا علامہ اقبال رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ کی میں نے بات کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ, اللہ علیہ چونکہ پوری دنیا کے اندر مشہور تھے اس لیے انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ علیہ کے بارے میں یہ بات کہنی شروع کی کہ جس طرح غلام احمد پرویز کا نظریہ حدیث کے بارے میں تھا وہی نظریہ تو علامہ اقبال کا تھا اگر آپ اس وجہ سے غلام احمد پرویز کو تن کرتے ہیں تو پھر علامہ اقبال کو کیوں آپ اپنا مقتدہ سمجھتے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ انیس سو اٹھتیس عیسوی میں جب فوت ہوئے تھے تو اس رسالے کو جاری کس نے کیا تھا نذیر نیازی نے اور کیوں شروع کیا تھا وجہ کیا تھی تو علامہ اقبال کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور وہی طریقہ ابتدا میں اختیار کیا جائے کیا کیا گیا تھا آپ اس لیے طلوع اسلام کے جو پہلے پہلے شمارے ہیں آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں اس کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا تھا طلوع اسلام کے اندر کہ اس مسلک اس کا مسلک یعنی حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی نور بصیرت کو عام کرنا یعنی مسلمانوں کے حیات کی حیات اجتماعی سے متعلق ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا ہوگا طلوع اسلام کو جاری کیا گیا اپریل انیس سو اٹھتیس عیسوی میں اور پہلے ہی شمارے میں یہ بات کی گئی کہ اس طلوع اسلام کا مقصد کیا ہے علامہ اقبال کی تعلیمات کو قرآن و سنت کی روشنی میں عام کرنا تو اس سے واضح ہو گیا کہ علامہ اقبال کا نظریہ حدیث کیا تھا وہ حدیث کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا نظریہ حدیث کے بارے میں وہی تھا جو غلام احمد پرویز کا ہے غلام محمد پرویز تو بائیمان نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہمارا ایمان نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ یہ حدیث کو مانا یہود کا عقیدہ ہے پھر غلام احمد پرویز اور علامہ اقبال ایک جیسے کیسے ہوئے اور بھی کئی حوالہ جات ہیں بطور اختصاص اختصار کے میں نے صرف آپ کی خدمت میں ایک حوالہ پیش کیا ہے جس حوالے سے ثابت ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال کا نظری حدیث کیا تھا وہ حدیث کو مانتے تھے اسی طرح جب غلام احمد پرویز نے حدیث کا انکار کیا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا تو رسول کا مطلب کیا ہے رسول کیوں آیا ہے رسول کا مطلب پیش کرنے لگے کہ رسول کا مطلب, مطلب یہ ہے اس سے مراد امام وقت یعنی مرکز ملت کی اطاعت ہے مقام حدیث صفحہ نمبر 83 پہ اس نے یہ بات کی کہ رسول کا مطلب کیا ہے مرکز ملت اور حکومت اسی طرح اس نے کہا کہ رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر کوئی رسول کے نام پہ کوئی بات کہہ دے کہ ہم ان کو مانیں رسول کے اطاعت کا یہ ہرگز مطلب نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارا نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نام پہ کے نام پر کوئی بات کہہ دے ہم اس کو اپنے آنکھوں اور سر پہ رکھتے ہیں اور یہی نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تھا میں آپ حضرات کی خدمت میں بطور اختصار کے صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر کتاب و کے اندر بیان ہے حضرت امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے سفر کرتے کرتے آخر یہ اطلاع پہنچی کہ شام کے اندر تو بیماری پھیل گئی ہے وبا کی آپ کیسے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رک گئے اب کیا کرنا چاہیے چلنا چاہیے آگے یا واپس لوٹنا چاہیے ایسے ہی حضرت عبدالرحمٰن بن آوف رضی اللہ تعالیٰ صحابی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اگر کسی علاقے کے اندر وبا کی بیماری پھیل جائے ان اس علاقے سے نکلنا جائز نہیں ہاں اس علاقے کے اندر جانا بھی جائز نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبد الرحمن بن او رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا ارادہ کینسل کر دیا مجھے آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حیثیت سے مانتے تھے کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ دے کہ اس کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے اور یہ غلام احمد پرویز کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول کی اتار کوئی رسول کے بارے میں ہمیں کہہ دے کہ رسول نے یہ بتایا ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں رسول کو انہوں نے نہیں مانا صحیح حیثیت سے حدیث کا انکار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا عموماً ہمارے اس دور میں پہلے بھی فتنے گزرے ہیں آج کل بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی جو آتے تھے وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے آتے تھے اس لیے اگر کوئی شخص کوہید کا عقیدہ رکھے اور رسول کو اغیرچے مانے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا آپ مجھے بتائیں یہ نظریہ ان کا ٹھیک ہے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا حضرت حکیم العمت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل کی ہے ایک کلیکٹر صاحب تھے اس اس نے بھی یہی نظریہ قائم کیا کہ اگر کوئی رسول کو نہ مانے پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے اس نے اپنے لیے اپنے لیے دلیل کیا پیش کی قرآن کریم کی آیت جیسے آج کے دور میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بھی ہیں اس پہ تو مفصل گفتگو انشاءاللہ شاء استاد محترم مولانا شبیر احمد حنفی صاحب آپ کو بتائیں گے اس کا استاد جی کا سبق ہے انشاءاللہ لیکن ایک بات میں نے اشارے کے طور پہ کہہ دی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی یہی بات کی ہے اور اس وقت کلیکٹر صاحب نے بھی یہی بات کی تھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عجیب و غریب جواب دیا آپ اس جواب کو اپنے دل کے تختیوں پہ نوٹ کر لیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کو نہ مانے پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے اس نے آیت پیش کی سورہ بکرا آیت نمبر باسٹھ اللہ نے فرمایا ان الدین آمن و لدین ہادو ون سارا و من آمن بلاہ ولی ولیومل آخر و ابل اجرہم فلاحم اجرحم اندربیم ولاخوفن علیہم ولام یا ضنون اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا مومن ہوں چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں چاہے مجوسی ہوں ان میں سے اگر کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ان کے لیے اللہ نے فرمایا بہت بڑا اجر ہے ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اس نے یہ آیت دلیل کے طور پہ پیش کیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمانے لگے خدا کے بندے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس آیت کے اندر ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ثابت ہے وہ کس طرح اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کیا اللہ کو واجب الوجود ماننا یہ صرف اللہ پر ایمان اس طرح ہے نانا تمام صفات کمالات کے ساتھ اللہ کو ماننا اسی طرح تمام نقص سے اللہ کو پاک ماننا یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمانے لگے کہ مجھے آپ بتائیں ایک اللہ کی صفت صدق صدق بھی ہے اللہ کا سچا ہونا یہ صفات کمالیہ میں سے ہیں اسی طرح اللہ کی ایک, ایک صفت نقص والی یعنی جھوٹ کا ہونا اللہ اس سے پاک ہے اللہ سچے ہیں اللہ جھوٹ سے پاک ہے اللہ کو اس طرح ماننا ہے نا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمانے لگے جب یہ بات آپ نے سمجھ لی اب آگے بات سمجھے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ اللہ نے فرمایا نا محمد الرسول اللہ رحمہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے رسالت کو بیان فرمایا ہے محمد الرسول اللہ اب آپ مجھے بتائیں اللہ نے جو فرمایا کہ محمد میرے رسول ہیں آپ اللہ کو اس بات میں سچا مانتے ہیں یا جھوٹا مانتے ہیں اگر نبی کے رسالت کا آپ اقرار نہیں کرتے گویا کہ آپ نے اللہ کو سچا نہیں مانا بلکہ جھوٹا مانا اس لیے اللہ پر آپ نے ایمان اللہ پر ایمان آپ نے نہیں لایا اس لیے استاد محترم بھی فرمایا کرتے ہیں میں بھی آپ دوستوں کی خدمت میں یہی گزارش کرتا ہوں آپ اپنے اکابر کے علوم کو پڑھیں ہم اپنے اکابر کے علوم کو نہیں پڑھتے پھر کسی ڈاکٹر یا کسی پروفیسر کا بیان سن کر ہم حیران رہتے ہیں کہ یار اس نے تو عجیب و غریب بیان کیا ہے جب آپ اپنے اکابر کے علوم کو پڑھیں گے میں حقیقتاً یہی بات کہتا ہوں کہ تمام تر دنیا سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے یہ جتنے ڈاکٹر اور پروفیسر ہیں نا میں ان کی قدر کرتا ہوں وہ اپنے اپنے علم میں ماہر ہیں ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹری میں ماہر ہے اگر کوئی انجینئر ہے وہ انجینری انجینئرنگ میں ماہر ہے لیکن قرآن کو بیان کرنے کے لیے وہ ماہر نہیں ہے اگر قرآن سننا ہو تو علماء سے سنیں ٹائم پہلے بھی ہمارا تھوڑا سا اوپر چلا گیا تھا اس لیے ٹائم ہمیں کم ملا ہے آپ تھوڑا سا باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ابھی تو میں نے تھوڑا سا اس کا تعارف کروایا ہے اور تھوڑی تھوڑی سی باتیں اس کی پیش کی ہیں اب میں آپ کی خدمت میں اس کے نظریات کو پیش کرنے لگا ہوں اس لیے میں نے آپ کو پہلے سے ہی گزارش کی کہ آپ متوجہ ہوں تاکہ میں جلد از جلد اپنے مسائل کو بیان کر سکوں اور آپ کو سمجھا بھی سکوں ڈاک اس نے مسٹر غلام احمد پرویز نے حدیث کا انکار کیا حدیث کے انکار کرنے کے بعد اب اس نے کہا کہ میں قرآن کو بیان کروں گا اپنی عقل سے اپنی عقل سے بیان نہیں کیا بلکہ وہ اشتراکیت کا ذہن کمیونزم والا ذہن لے کر اسی ترتیب سے اس نے قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دی اس لیے اس نے کچھ نظریے اپنے اپنائے جو نظریات کمیونزم میں کے ہیں جو جو نظریات اشتراکیت کے ہیں ان نظریات میں سے ایک نظریہ اس نے اپنایا نظریہ ارتقاء نظریہ ارتقاء اس کو پیش کرنے والا چارلس ڈارون ہے جو اشتراکیت ذہن رکھنے والا ہے جو اللہ کا انکاری ہے جو دھریہ ہے اللہ کو مانتا نہیں ہے اس نے کہا نظریہ ارتقاء اس کا مطلب کیا ہے یعنی یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی ہے اور انسان کو وجود کس طرح ملا ہے اس نے کہا کہ ایک آتشین مادہ تھا اس سے سورج بنا سورج کے بعد نباتات بنے نباتات کے بعد حیوانات بنے حیوانات میں سے ایک بندر کی شکل تھی بندر کے بعد بندر نے ترقی کر کے انسانی صورت اختیار کر لی اب چارلس ڈارون کا کیا نظریہ ہے کہ انسان کی اصلیت کیا ہے بندر ہے اب یہی پرویز صاحب نے چارلس ڈارون کا یہ نظریہ اپنایا نظریہ ارتقا اس نے بھی انسانیت کو کس طرح مانا کہتا ہے کہ انسان کا وجود کس طرح ہوا ہے انسان پہلا نظریہ جو شریعت نے بیان کیا ہے عام طور پر جو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ابا آدم اور اماں ہوا بابا آدم اور اماں ہوا یہ نظریہ بائبل کا ہے یہ نظریہ قرآن کا نہیں ہے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں کہ یہ چارلس ڈارون کا جو نیا نظریہ تھا خود چارلس ڈارون بھی اس نظریے سے متفق نہیں تھے اس نے اپنی کتاب لکھی ہے اس نظریے پر اور اس کتاب کے اندر ایک باب کام کیا ہے نظریے کے مشکلات نظریہ کی مشکلات اس کو ایک امریکی ماہر طبیعت لپسن نے اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے اپنے اس الفاظ میں جائزہ پیش کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پوچھا ہوں کہ خود چارلس ڈارون کو بھی اس نظریے سے اتفاق نہیں تھا اس نے خود کہا ہے کہ میں نے یہ نظریہ تو اپنایا ہے لیکن بہت سارے سوالات بہت سارے شکوک و شبہات پیش آ رہے ہیں کہ جب انسان کی اصلیت بندر ہے تو پھر ابھی جو دنیا میں بندر ہیں موجود یا ختم ہو گئے پھر وہ انسان کیوں نہیں بن رہے آپ نے کبھی سنا ہے اپنے آبا اجداد سے سنا ہے کبھی کوئی بندر انسان بنا ہے بندر کا بیٹا بننا چاہتا ہے خود بن ساری انسانیت کو بندر کا بیٹا کیسے بنانا چاہتا ہے اگر ڈاروین سے آپ کو اتفاق ہے ہے اس نے کہا ہے کہ انسانیت بندر سے شروع ہوئی ہے بندر بننے کا شوق ہے خود بندر نہ بن خود بندر بن ہم انسان ہیں اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور قرآن مجید نے بھی یہی بیان فرمایا ہے اس نے اس نظریے کو جو قرآن کے طور پہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا جو نظریہ ہے کہ ابتدا انسان کی نو انسانیت سے ہے اس کا فرد انسان سے تعلق نہیں ہے لہٰذا جو بابا بابا آدم اور اماں ہوا کا جو نظریہ ہے یہ بائبل کا ہے قرآن کا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں یہ بات اس نے کس کتاب میں کی ابلیس و آدم صفح نمبر چالیس پر ابلیس و آدم صفح نمبر چالیس پہ کی ہے کہ بابا آدم اور ہما کا اماں ہوا کا تصور بائبل کا ہے یہ قرآن کا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا واقعی قرآن کا یہ تصور ہے کس طرح اس نے قرآن کو غلط رخ میں پیش کیا ہے ایک جدید نیا دین بنا کے امت کے سامنے پیش کیا ہے اور عجیب بات ہم تو شیعہ پہ کفر کی فتویٰ لگاتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں کیوں کہ وہ قرآن کی تعریف کے قائل ہیں اس پرویز نے بھی کہا ہے کہ قرآن تو تعریف شدہ ہے اگر شیعہ تعریف قرآن کا عقیدہ رکھے تو وہ کافر بن سکتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ غلام محمد پرویز جب یہ قرآن کے بارے میں تحریف کا نظریہ قائم کرے تو یہ اسلامی سکالر کیسے بن سکتا ہے مجھے بتائیں اس کو اسلامی سکالر کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے یہ کیوں ظلم ہے اسلام پر جبکہ اس نے اسلام کی بنیاد قرآن کریم کا انکار کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے قرآن کو اس نے غلط رخ میں پیش کیا کہا کہ اول انسان کی ابتدا نوئے انسان سے ہے میں اب آپ کی خدمت میں قرآن آیات کو پیش کرنے لگا ہوں اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ سجدہ آیت نمبر سات اور آیت نمبر آت اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا احسن وخلق احسن خلقه خلق من جال من اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک انسان کی شروعات کس چیز سے ہوئی ہے اور انسانیت کا سلسلہ نصب کیسے شروع ہوا ہے جب انسانیت کی ابتدا کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا بداخل کل انسان منطین انسان کی ابتدا انسان کی شروعات مٹی سے ہوئی ہے اور وہی نظریہ ہمارا کہے کہ اللہ رب العزت نے ابتدا میں حضرت عدم اسلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور آگے جب سلسلہ نصب کیسے شروع ہوا اللہ نے فرمایا سم جال نسل طاین سلسلہ نصب ایک پانی کے قطرے سے شروع ہوا ہے ہمارا نظریہ وہی قرآن والا نظریہ ہے کہ انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام سے شروع ہوئی ہے جس کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اس کے بعد اللہ نے سلسلہ نصب انسانیت کا جب شروع کیا ہے تو اس وقت اللہ نے سلسلہ نصب پانی کے قطر کو بنایا ہے آیت نمبر دو کئی آیات ہیں مختصر صرف ایک اور آیت پیش کرنے لگا ہوں ہمارا نظریہ کیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد اللہ نے اس کی زوجہ کو اماں ہوا کو پیدا فرمایا اس کے بعد ان دونوں سے انسانیت کا سلسلہ نسب شروع ہوا اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر سور نسا آیت نمبر ایک یا یونا ستو ربک ملری خلق واحد و خلق منحا ز و من ہماری جالن کثیر نسا اللہ نے فرمایا ہم نے انسانیت کی ابتدا من نفس واحد سے کی ہے اس سے بڑی دلیل کوئی ہو سکتی ہے پھر اس نے کیسے قرآن کو بیان کیا ہے کہ بابا آدم اور اماں ہوا کا نظریہ بائبل کا ہے قرآن کا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں یہ نظریہ قرآن کا ہے یا بائبل کا ہے قرآن نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کی ابتدا نفس واحدہ سے کی ہے وہ خلق کا اسی نفس واحدہ سے ہم نے اس کی بیوی کو بنایا و بسمن ہما رجالن کثیرہ اب ان دونوں میں سے ہم نے انسانیت کا سلسلہ نصب شروع کیا کئی مرد وجود میں آ کئی عورتیں وجود میں آ گئے. اسی طرح احادیثہ مبارکہ میں بھی ہے ٹائم چونکہ مختصر ہے میں اپنی بات کو اس حد پہ ہی پورا کر رہا ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ پرویز نے جو نظریہ قائم کیا تھا کہ بابا آدم اور اماں ہوا کا نظریہ یہ قرآن کا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں یہ قرآن کا ہے یا نہیں پھر اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا قرآن کو غلط انداز میں پیش کیا اس نے کہا کہ تیرہ سو سال سے جو قرآن کی تعلیم امت کے اندر جاری تھی وہ قرآن کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا تھا اب میں صحیح انداز سے قرآن کا پیش کرنے لگا ہوں آپ مجھے ایمان سے بتائیں اس نے غلط انداز میں پیش کیا یا ہمارے اکابرین نے پوری امت کو اس نے گمراہ ٹھہرایا اپنے آپ کو ایماندار اور مسلمان ثابت کیا ہے اسی طرح اس نے کہا ہے چلو زیادہ بات نہیں کرتے نظام ربوبیت اسی طرح اس نے اور نظریہ قائم کیا نظام ربوبیت کا وہی نظریہ جو اشتراکیت کا ہے کہتا ہے کہ اسلام کے اندر ذاتی ملکیت بنانا جائز نہیں آپ مجھے بتائیں اسلام کا یہ نظریہ ہے اسلام کے اندر ذاتی ملکیت بنانا جائز ہے یا نہیں قرآن کو اس نے غلط انداز میں پیش کیا یا نہیں آگے چل کے قرآن کے نام پہ اس نے بات پیش کی اور وہی بات جو ہم نے کی کہ اصل میں یہ اشتراکیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہی بات اس نے نظام ربوبیت کے اندر صفحہ نمبر تین کے اندر بیان کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کمیونزم کی طرف سے دنیا کے سامنے اس کا معاشی نظام جو پیش کیا جا رہا ہے یہ سرمایہ داران نظام کے مقابلے میں انسانی نظام کے انسانیت کے لیے آئے رحمت ہے اور یہ واقعہ بھی ہے آپ مجھے بتائیں اشتراکیت کا نظام یہ انعام خداوندی ہے انسانیت پر شاید آپ اس بات کو نہ سمجھیں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں دنیا کے اندر تین قسم کے نظام چل رہے ہیں نمبر ایک اشتراکیت نمبر دو سرمائے دارانہ نظام نمبر تین نظام اسلامی اشتراکیت والا نظام کون سا ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی بھی ذاتی ملکیت کسی کو ذاتی ملکیت بنانا جائز نہیں تمام تر جتنے بھی ذخائر ہیں تمام تر جتنی بھی ملکتیں ہیں وہ حکومت اور گورنمنٹ کے تحویل میں آئیں گی جو لوگ جتنا جتنا کما رہے ہیں وہ اپنی ضرورت کی ضرورت کے مطابق اس سے لے لیں باقی گورنمنٹ کو جمع کرا دیں دوسرا نظریہ سرمایہ دارانہ ہے وہ کیا ہے وہ سرمایہ دار نظام یہ ہے کہ وہ تمام جتنے بھی ذخائر ہیں ان تمام تر ذخائر کو چند شخصیات کے حوالے کر دیتے ہیں پھر وہ ان تمام تر ذخائر سے نفع اٹھاتے ہیں اور غریب بیچاری عوام وہ ایسے ہی مشکلات میں پڑ رہی ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارا سودی نظام چل رہا ہے یہ بھی سرمایہ نظام ہے سودی نظام کی وبا کیا ہے سودی نظام کیوں بتر ہے اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ سودی نظام کے ذریعے تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ملکیت ایک جگہ جمع کی جاتی ہے اس کے بعد اس ملکیت کو حکومت کیا کرتی ہے آٹھ پرسنٹ ان کو سود دیتی ہے جو پیسہ رکھتے ہیں اس کے بعد وہی پیسہ چند لوگوں کو دے دیتی ہے اور ان سے دس پرسنٹ وصول کرتی ہے یعنی دو پرسنٹ اس کے تمام रहा है اس کا نظام چل رہا ہے اس نظام کو چلانے کے لیے دو پرسنٹ اس نے اپنے لیے رکھا ہے اب یہ کیوں وبا ہے یہ کیوں مولک ہے یہ کیوں انسانیت کی کا دشمن ہے یہ نظام آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے اس کی ملکت ہے اس کی ملکت مثلاً سب کی ملکت بینک کے اندر جمع ہو گئی ایک شخص نے ایک ارب روپیہ لے لیا ایک ارب روپیہ لینے کے بعد اس نے اس کو اپنی تجارت میں لگا دیا اب ایک ارب روپیے پر اس نے منافع کتنا کمایا تقریباً اس نے جو منافع کمایا وہ تقریباً ایک کروڑ ایک کروڑ یا پچاس کروڑ ایک کروڑ نہ پچاس کروڑ ایک ارب پہ پچاس کروڑ اب اس میں سے آٹھ پرسن یہ ان لوگوں کو دیے گئے جن کا پیسہ تھا باقی دو پرسنٹ حکومت نے رکھ لیے باقی اس کے لیے کتنے بچ گئے چالیس کروڑ تمام تر جتنے لوگوں کی ملکت تھی گویا کہ ان کو ایک شخص کے حوالے کر دیا گیا اسی طرح اشتراکیت کا نظام ایک مزدور ہے وہ تو مزدوری کر رہا ہے بچپن سے ایک ہے ڈاکٹر بنا ہے ایک ہے انجینئر بنا ہے اس نے محنت کی ہے دس سال محنت کی ہے محنت کر کے اس نے تعلیم حاصل کی ہے اب ایک ڈاکٹر کو وہی روٹی ملے ایک انجینئر کو وہی روٹی ملے اور ایک مزدور کو بھی وہی روٹی ملے کیا یہ نظام ٹھیک ہے یہ نظام ٹھیک ہے ایک نے کوئی محنت نہیں کی ابتدائی سے بس اپنی فکر میں لگا پڑا ہے ایک نے دس سال محنت کی ہے محنت کے بعد اب اس کے مزدوری کا ٹائم آیا ہے تو اب اس کو کہا جائے نا نا آپ نے جتنی محنت کی ہے دس سال لگائے ہیں یہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو روٹی مزدور کو ملے گی وہی روٹی آپ کو ملے گی آپ بتائیں یہ نظام ٹھیک ہے اسلام کا نظام کیا ہے اسلام میں ناجائز جتنے بھی وسائل تھے ان کو بھی ختم کر دیا اور جائز وسائل سے اگر کوئی اپنی ملکت بنانا چاہے تو اسلام نے اس کی بھی اجازت دے دی اس کے لیے میں ایک ہی واقعہ زیادہ نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث میں تو موجود ہیں لیکن خود غلام احمد پرویز کی کتاب شاہکار رسالت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پہ فائز نہیں ہوئے تھے خلافت سے پہلے پہلے وہ بڑے تاجر تھے تجارت سے اپنے گھر کا گزران کرتے تھے جب خلافت ملی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اب آپ تجارت نہ کریں اگر آپ تجارت کے حوالے ہو جائیں گے تو لوگوں کا کیا معاملہ بنے گا لہٰذا ہم بیت المال سے آپ کے لیے تنخواہ مقرر کرتے ہیں آپ ہم دن ہو کر مسلمانوں کے مسائل کے لیے آپ کو وقف کر دیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیت المال سے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آخری دن ہوئے تو کچھ پریشانی لائق ہوئی کہ میں بیت المال سے پیسہ اٹھاتا ہوں ہو سکتا ہے اتنا پیسہ اٹھایا ہو اور میں اتنی دین کی خدمت نہ کی ہو اور مسلمانوں کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں ان کی نگرانی اتنی نہ کر سکا ہوں اور میں پیسے زیادہ میں نے اٹھائے ہو لہٰذا اس کو فکر لائے ہوئی آج کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے یہ آج کے حکمرانوں نے انہوں نے کیس کیا ہے آج کے حکمرانوں پر وہ تو ایسے حکمران نہیں تھے صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ میری ایک اپنی زمین ہے ذاتی ملکت ہے آپ اس کو بیچ دیں اس کو بیچ کر پھر اس کی جو رقم ہو بیت المال میں جمع کروائیں میں نے جتنا وظیفہ لے لیا ہے وہ وظیفہ بیت المال میں آپ جمع کروائیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ذاتی ملکت اسلام میں جائز تھی یا نہیں صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں میری ایک زمین ہے آپ اس کو بیچ دیں اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں ذاتی ملکیت جائز تھی نا پھر کیسے اس نے کہا ہے کہ ذاتی ملکت یہ قرآن کے خلاف ہے کیا یہ قرآن کے خلاف انہوں نے کام کیے اسی طرح مختصر بات کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی بیان کر دوں جب خیبر کا موقع ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی زمین آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آدھا حصہ بیت المال میں جمع کروایا باقی آدھا حصہ جو جتنے بھی مجاہدین تھے ان میں تقسیم کروایا ایک حصہ پیدل کو اور دو حصے سوار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مل کر کر کے دی تھی یا نہیں کیسے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مل ذاتی بنانا جائز نہیں اسی طرح اس کا ایک نظریہ ہے مقافات عمل کہتا ہے کہ جس انسان نے جو عمل کیا اس کا نتیجہ مرتب ہو گیا اب اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا یہی نظریہ یورپ کا ہے یہی نظریہ اشتراکیت کا ہے اس نظریے کو قائم کرنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا مسائل بیان کیے مختصراً اس نے کہا کہ توبہ کا معنی توبہ کا معنیٰ کچھ پڑھ کر خدا کے خدا سے بخشش مانگنے کے نہیں اس سے مراد تلافی مافات کے لیے کچھ عملن کرنے کے ہیں توبہ کا مانا کیا ہے ہم کیا کہتے ہیں خدا سے بخشش کروائے نا استغفار کرے نا یہ کہتا ہے نہیں اسی طرح اس نے کہا کہ مغفرت ہمارا کیا نظریہ ہے کہ اللہ معاف فرمائیں گے اللہ قادر ہیں اگر آپ اللہ رب العزت معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں یہ کہتا ہے کہ قانون مقافات کی روح سے بخشش کا تصور غلط ہے جہاں نے فردہ صفحہ نمبر ستاون اور اٹھاون پہ اس نے بات کی ہے اسی طرح اس نے عیصال ثواب کا بھی انکار کیا ہے اور قبر کی زندگی کا بھی انکار کیا ہے کہتا ہے کہ آج جو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد اور حشر سے پہلے ایک زندگی قبر کی ملتی ہے یہ قبر کی زندگی یہ قرآن کے خلاف ہے ایک تو وہ طبقہ تھا ہم تو ان سے بات کر رہے تھے قبر میں عذاب و ثواب کا یہ تو کہتا ہے میں قبر کو ہی نہیں مانتا قبر کی زندگی قرآن کے خلاف ہے اسی طرح قبروں سے اٹھانے کا مطلب اس نے بیان کیا کہ زمین سے پیدا کرنے سے مراد زندگی کا آغاز تھا اسی طرح قبروں سے جس انسانی جسم زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اس سے تجید حیات مقصود ہے یعنی انسان قبروں سے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ ان کو ایک جدید حیات ملے گی اعمال نامے سے مراد کہتا ہے کہ انسان کا ایک فطری نتیجہ ہے عمل کا جو اس پر مرتب ہوتا ہے اس سے مراد آمال نامہ نہیں ہوگا جو انسان کے سامنے ہو کر انسان اس کو پڑھے اسی طرح اس نے کہا کہ آخرت کا جو نقشہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے اسی طرح اس نے کہا کہ خدا رب خدا تعالیٰ کو جو حساب لینے والا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت میں حساب لیں گے یہ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب رب العزت انسان ذات کا حساب لیں گے ورنہ انسان کا اپنا جو عمل ہے اس کا فطری نتیجہ اس پر مرتب ہوتا جا رہا ہے اسی کو حساب کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت حساب کتاب لیں گے میں یہ حوالہ جات نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ فائلیں آپ کے سامنے ہیں یہ ساری آپ پڑھ لیں گے یہ جہاں نے فردہ صفح نمبر 22 اور 23 پر یہ بیان کی ہے کہ آخرت کا نقشہ صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے جہاں فردہ صفحہ نمبر 142 اور خدا کو حساب لینے والا صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے صفحہ نمبر جہان فردہ صفح نمبر 22 اور 23 اسی طرح اس نے شفاعت کا بھی انکار کیا ہے اسی طرح جہنم کا جو صحیح مفہوم ہے کہتا ہے کہ جہنم سے مراد انسان کی ایک قلبی کیفیت ہے آپ بتائیں کہ جہنم سے مراد اسلام کے یہی نظریہ ہے ہمارے تو علماء نے بیان کیا ہے عقائد کی کتاب ہے نبراس اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے ول حق و حکن ونار و حکن آیات وادی صفی شاہما اشہار و منافا و اکثر مناسل تمسکل منکرون حم الفلاسفت ہو یہ فلسفہ کا نظریہ ہے میں نے پہلے بات یہ کہ کیا بیان کی کہ غلام احمد پرویز کے جتنے بھی نظریات ہیں وہ سب کی بنیاد آخر وہ اس کی انتہا کہاں تک پہنچتی ہے دہلیت پر یہی وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں نا اسی طرح کہتا ہے جہنم سے نکلنا بھی نہیں ہوگا حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں جہنم سے نکلنا بھی ہوگا صحیح مسلم جن نمبر ایک کے اندر بیان ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہ کچھ لوگ ہو گئے جو جہنم سے نکالے جائیں گے اسی طرح جنت سے مراد اس نے کیا بیان کی کہتا ہے کہ جہنم کی طرح جنت بھی کسی مقام کا نام نہیں ہے بلکہ جہنم ایک کیفی جنت ایک کیفیت کا نام ہے آپ بتائیں کیا اسلام کا نظریہ جنت کے بارے میں یہی ہے یہ دلائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں فائل کے اندر سارے ہیں جنت کے متعلق بھی ہمارے اکابر کا یہی نظریہ ہے شرح فقہ اشفقے اکبر صفحہ نمبر 133 پہ لکھا ہوا ہے کہ انّا اخبر اللہ تعالیٰ الحور و القصور و الحارِ ولشار ول اسمارجنت حقن خلافاط نیت و العدول وظواہر نصوص الامعانباطن الحادن یہ جو جنت کا نقشہ اللہ نے بیان کیا ہے یہ ظاہری طور پر ہے اگر اس کو کوئی کلبی کیفیت کا نام لے حضرت امام اعظم نے شرافق اکبر کے اندر بیان فرمایا یہ الہاد ہے یہ بدینی ہے اسی طرح احراف کا اس نے عجیب مفہوم بیان کیا احراف کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں احراف کے بارے میں حضرت حضیفہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے معالم التنزیل کے اندر کہ ہم قومن استوت حسنات و سیات ایک قوم ہوگی جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہو جائے گی تو پھر ان کو آراف میں رکھا جائے گا اس نے کہا آراف آراف سے مراد جنت کا اعلیٰ طبقہ ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہم سابقن ال جو جنت میں پہل کرنے والے ہیں रहेंगे इसी اس टाइम میں رہیں گے اسی طرح ٹائم بالکل کم ہے اس لیے میں تھوڑا سا اسپیڈ میں آ گیا ہوں آپ تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کریں اسی طرح پرویز نے عقیدہ تقدیر کا بھی انکار کیا اور خدا تعالیٰ کا بھی انکار کیا دہریہ بن گیا خدا تعالیٰ کے لیے کیا الفاظ خدا تعالیٰ کو کس معنی میں بیان کیا ہے معرف القرآن از پرویز غلام احمد پرویز جلد نمبر چار سفر نمبر چار سو بیس پہ کہتا ہے چونکہ خدا عبادت عبارت ہے ان صفات عالیہ سے جن میں انسان امن اپنے اندر مناقص کرنا چاہتا ہے اس لیے قوانین خدا کی اطاعت در حقیقت انسانیت کی اپنی فطرت عالیہ کی نوامی کی اطاعت ہے یعنی خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے یہ اصل میں انسانیت کے اندر ایک کچھ قوانین ہیں جن قوانین کی یعنی انسان کی ایک فطرت ہے وہی فطرت اس کو خدا تعالیٰ سے تعبیر کیا گیا ہے یہ اظہاری کا نظریہ ہے یا نہیں حالانکہ تقدیر کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اس نے تقدیر کا بھی انکار فرم... انکار کیا ہے نبی اور رسول میں کہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے نبی اور رسول میں بھی فرق ہے اسی طرح ملائکہ سے بھی کہتا ہے ملائکہ سے مراد کہتا ہے کہ وہ ملائکہ سے مراد وہ قوتیں ہیں جن کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے انسان جب چاہے ان کو اپنے تابے داری میں لے سکتا ہے کیا ملائکہ کا مفہوم اسلام کے ہاں یہ ہے اسی طرح جبریل سے مراد کہتا ہے یہ ایک انکشاف حقیقت کی روشنی ہے اللہ اور رسول کے درمیان ایک انکشافت کی انکشاف کی انکشاف حقیقت کی روشنی ہے جس کو جس کو جبریل سے تعبیر کیا ہے اسی طرح ابلیس سے بھی مراد انسان کی ایک عاد ہے ابلاس ابلیس اور شیطان میں فرق بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کے اندر سرکشی جب آتی ہے اس کی ابتدا یہ شیطان ہے اس کی انتہا یہ ابلیس ہے باقی ابلیس اور شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے नहीं नहीं اسی طرح اس نے کہا جن قرآن کریم میں جو جن و انس کو بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں جن و انس کے ذمن میں جن جنات کا ذکر ہے ان سے مراد عرب کے سارا نشین خانہ بدوش قبائل ہیں اور بس یعنی جنات کا اور وجود نہیں ہے یہ جنات انسانیت میں بھی ہیں جو شہری ہیں وہ انسان ہیں جو خانہ بدوش ہیں وہ کیا ہیں جن ہیں عجیب اسی طرح اس نے کہا جب جنات کا وجود ہی نہیں ہے یہی جن ہیں یہی انسان ہیں انسان اس لیے انسان ہدایت کا جس سلسلہ جو اللہ نے جاری فرمایا ہے وہ بھی انسانوں کے لیے ہے انسانوں کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے حالانکہ یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے اسی طرح ختم نبوت کا مطلب اس نے کیا بیان کیا معراج کا بھی انکار کیا حصی موجزات،, موجزات کا انکار کیا حصی معاد کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے معراج کو بھی بیان کیا ہے معراج میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فرمایا الامسدل من المسجد الحرام الامس الاقساء کہتا ہے اس مسجد اقساء سے مراد مدینہ طیبہ ہے اجی ختم نبوت کا کس طرح ختم نبوت کو کس طرح پیش کیا ہے کہتا ہے ختم نبوت سے مراد اب کوئی نبی نہیں آئے گا لہٰذا انسان کو اپنے معاملات کے فیصلے خود کرنے ہوں گے آپ مجھے بتائیں ختم نبوت کا مطلب یہی ہے اسی طرح اس نے ظہور مادی کا انکار کیا نزول نضول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اسی طرح میں نے پہلے بتایا اسلاف تقلید کا بھی اس نے انکار کیا عبادات کے حوالے سے نماز کو اس نے اور انداز سے پیش کیا کہتا ہے نماز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائے بلکہ ایک نظام کو قائم کرنا ہے اسی طرح روزہ ہے حج حجوط وغیرہ جتنے بھی احمد ہیں ان سب کا اس نے انکار کیا ہے اسی طرح میں نے ایک اصل مسئلہ بیان کرنا تھا ٹائم تو ہو گیا ہے اگر اس کو ہم شروع کریں گے تو وہ تکمیل پہ نہیں پہنچے گا لہٰذا ہم اس کو شروع کرنے سے بہتر ہے کہ بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ اسلام کے اندر حکمرانی بھی جائز نہیں ہے اور غلامی بھی جائز نہیں ہے غلامی جائز نہیں یہ صرف پرویز کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ غلامی اسلام کے اندر جو ہے یہ انتہائی ظلم ہے غلامی چلو مختصر انداز میں اس کو پیش کر لیتے ہیں باقی مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں دو منٹ آپ کے اوپر لے لیتے ہیں آپ راضی ہیں गुलामी کے مسئلے کو بیان کریں کیونکہ ٹائم بھی بعد میں ہمیں ملا ہے गुलामी کے مسئلے کے حوالے سے حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے آپ اس کو سمجھیں اس لیے میں سمجھا رہا ہوں غلامی کا مسئلہ یہ اسلام کے اندر ہے غلام احمد پرویز نے کہا ہے کہ غلامی اسلام میں نہیں ہے یہ اسلام کا نظریہ اس نے اسلام کا مسئلہ پیش نہیں کیا یہ اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا ہے اور یہ غلامی کا مسئلہ ظلم بھی نہیں ہے کیوں غلامی حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معرف القرآن کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو قیدی گرفتار ہوں ان کو اگر غلام نہ بنایا جائے پھر عقلاً تین ہی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں کتنی صورتیں تین, تین نمبر ایک یا تو انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے نمبر دو یا انہیں دائمی قیدی بنا کے رکھا جائے نمبر تین یا انہیں قتل کر دیا جائے تین غلام نہ بنایا جائے تو پھر کتنی صورتیں ممکن ہیں عقل تین یا تو انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے یا انہیں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے بسا یہ تین صورت مسلیت کے خلاف ہوتی ہیں کیوں اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے یہ کوئی بھی انسان تسلیم نہیں کرتا کہ ایک دشمن نے میرے اوپر حملہ کیا ہے میرے خلاف ایک مرکہ اس نے قائم کیا ہے اب وہ جب میرے ہاتھوں میں آیا ہے گرفتار ہو گیا ہے اب میں اسے چھوڑ دوں یہ کوئی عقلمند تسلیم کر سکتا ہے جب اس کو واپس چھوڑیں گے پھر دوبارہ وہ کوشش کر کے آپ کے اوپر حملہ کرے گا لہٰذا اس کو مترکن آزاد کر دیا جائے یہ بھی مصلیت کے خلاف ہے اسی طرح اس کو قتل کر دیا جائے یہ بھی مصلیت کے خلاف ہے کیوں؟ کہ قیدیوں میں ایسے بسا اوقات ایسے قیدی بھی ہوتے ہیں جو باصلاحیت ہوتے ہیں اس لیے اگر ان کو قتل کیا جائے گویا کہ ان کے صلاحیتوں کو قتل کیا گیا اس لیے انہیں قتل کرنا بھی مصلیت کے خلاف ہے اب انہیں دائمی قیدی بنا کے رکھا جائے یا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مسلط کے خلاف ہے کیوں کہ اگر ان کو دائمی قیدی بنا کے رکھا جائے پھر بھی ان کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ گویا کے قید کے اندر بند ہو جائیں گے قید کے اندر وہ کیا کر سکے گا نمبر دو حضرت حکیم الامت مجدل الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اشرف الجواب کے اندر بیان فرمائے دوسرا اس سے نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے اگر دائمی قیدی بنائے جائیں تو ایک محکمہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا جیسے آج کل محکمے ہیں جو قیدیوں کی سنبھال کے لیے ہیں ان کو کھانا کھلانا ان کو ان کے کپڑے وغیرہ کا بندوبست کرنا ان کے علاج و مخالج کا بندوبست کرنا ان کی سنبھال کے لیے ایک عملے کی ضرورت یہ اتنا خرچہ یہ حکومت پہ ایک بوجھ بن جائے گا لہٰذا دائمی گرفتار کر کے ان کو رکھا جائے یہ بھی مسلیت کے خلاف ہے اس لیے یا تو ان کو چھوڑ دیا جائے تبادلے کی طرح یعنی جو دشمن کے قیدی ہیں وہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں یا پھر ہم ان کو چھوڑ دیں دشمن ہمارے قیدیوں کو چھوڑیں ہم ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیں لیکن اس وقت یہ رواج نہیں تھا تو اس ضرورت کی تت اسلام نے غلامی کے مسئلے کو جائز رکھا اب آپ بتائیں کہ ان تین صورتوں میں سے بہتر صورت کون سی ہے چوتھی یہ غلامی والی نا ان کو یا تو آزاد چھوڑ دیا جائے یہ بھی تو ٹھیک نہیں ان کو قتل کر دیا جائے یہ بھی ٹھیک نہیں دائمی قیدی بنا کے رکھا جائے یہ بھی ٹھیک نہیں اس لیے غلام ان کو بنایا جائے پھر اس کی تربیت بھی کی جائے اور تربیت اسلام نے ایسی کی ایسی کی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی آپ غلامی کے مسئلے کو پڑھیں کس طرح غلامی کے مسئلے کو اسلام نے بیان کیا ہے اس کے کتنے حقوق کی اسلام نے پاسداری کی ہے کہ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حیات تک یہی بات فرماتے گئے السلاۃ و اس سے زیادہ کیا ان کے حقوق کی کوئی پاسداری ہو سکتی ہے پھر کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر غلامی کا مسئلہ یہ ظلم ہے نمبر دو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جیسے غلام احمد پرویز نے کہا ہے کہ غلامی اسلام کے اندر جائز نہیں اسلام کے اندر غلامی جائز اگر نہ ہو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے اب قیدی کے تبادلے کا جو رواج ہوا ہے یہ تو اٹھارہ سو سال کے بعد ہوا ہے اٹھارہ سو سال سے پہلے یہ رواج نہیں تھا تبادلے اسیران کا رواج نہیں تھا یہ اٹھارہ سو سال کے بعد ہوا ہے اور یہ جو رواج ہوا ہے یہ کسی مذہبی بنیاد پہ نہیں بلکہ کسی مصلیت کے بنیاد پہ ہوا ہے ابھی بھی اگر کوئی دشمن چاہے اس معاہدے کو ختم کر سکتا ہے اگر اسلام ہمیں غلامی کو جائز نہ بتاتا بلکہ ہمیں غلامی سے منع کرتا یہ مسلمانوں کے لیے کتنا عظیم بوجھ بن جاتا مسئلہ کیوں کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو اگر دشمن ہمارے ہماری ہمارے افراد کو گرفتار کرے ان کو غلام بنائے اور ہمارا یہ مسئلہ ہو کہ غلام بنانا جائز نہیں ہم ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیں یہ ٹھیک ہے دشمن ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو غلام بناتا جائے اور ہم ان کے لوگوں کو چھوڑ دے جائیں یہ کسی کی کس, کسی کی عقل یہ تسلیم کر سکتی ہے لہٰذا غلامی کا مسئلہ اسلام کے اندر ہے اور یہ ضرورت کی خاطر ہے اس میں ظلم بھی نہیں ہے اس کے کئی عجیب و غریب واقعات بھی ملتے ہیں کہ غلاموں غلام ایسے بھی تھے جو محدث بنے جو مفصر بنے جو بادشاہ بنے اسلام نے ان کے حقوق کی اس طرح پاسداری کی یہ غلامی کا مسئلہ انسانیت کے اسلام کے اندر ظلم نہیں بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک نعمت ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور تمام تر فتن سے دور رکھنے اپنے حق کو سمجھنے اور آگے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ